قال حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن بوائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك معله والنار مثل ذلك إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شعور أنفسنا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 أما بعد فقد قال المام الباری رحمۃ اللہ تعالی امام الدنیہ باب الجنت اقرب الى احدكم من کے نعله والنار مثل و مسل صحیح بخاری کے کتاب الرقاق کا باب نمبر انتیس ہے اور یہ باب ایک حدیث پر ہی قائم ہے اور وہ حدیث بھی آگے آ رہی ہے عبداللہ بن مسرود رضی عنہ کی روایت سے تو اسی حدیث پر یہ امام بخاری کا باب قائم ہے باب کا ترجمہ یہ ہے الجنت و اقرب و الاحد من منشراء کے ہی کہ جنت زیادہ قریب ہے تم سے من کے نا ہی جوتے کے تسمے سے بھی جنت جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے وہ نار و مسل رالی کا اور جہنم بھی اسی طرح ہے یعنی وہ بھی تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے تو جوتے کا تسمہ ڈیڑھ دو ہوگا ایک ہاتھ کے برابر ہوگا تمہانا تم سے ایک ہاتھ کے فاصلے پر جنت ہے اور ایک ہی ہاتھ کے فاصلے پر جہنم دونوں ہے دونوں انتہائی قریب ہیں اور چونکہ جنت اور جہنم کا داخلہ قیامت کے دن سے متعلق ہے تو جنت اور جہنم کا جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہونے کا معنی یہ ہوا کہ تمہاری قیامت تم سے بہت ہی قریب ہے ایک ڈیڑھ فٹ کے فاصلے پر ہے قیامت کی دو قسمیں ایک قیامت صبرا اور ایک قیامت کبرا قیامت سو ہر بندے کی موت میں فقط قامت قیامت ہو جو مر جاتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے فوراً اسی وقت اور موت کا وقت متعین نہیں ہے ممکن ہے جو سانس آپ اندر کو کھینچیں وہ باہر نہ نکال سکیں یا جو باہر نکالیں وہ اندر کو نہ کھینچ سکیں وہ کسی نے کہا کہ ہر سانس کے ساتھ ایک انسان کو دو دفعہ موت کی توقع یا خدشہ لاحق ہوتا ہے تو پھر جنت اور جہنم یہ جی قیامت کا وقوع جو قیامت صورہ ہے ہر انسان کی قیامت انسان کی انتہائی قریب ہے ان کو عذابً قریب ہم تمہیں ایسے عذاب سے ڈرا رہے ہیں جو تم سے بہت ہی قریب ہے اور اس قرب کا اس حدیث نے تعین کر دیا کہ ایک ڈیڑھ فٹ کے فاصلے پر اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جنت اور جہنم دونوں انتہائی قریب ہیں معنی کہ ایک انسان بعض اوقات ایک نیکی کر کے جنت میں داخل ہو سکتا ہے اور بعض اوقات ایک گناہ کر کے جہنم میں داخل ہو سکتا ہے ان ایک نیکی انسان کا اگلا قدم جنت میں پہنچا دے اور ایک برائی کہ اس انسان کا اگلا قدم اسے جہنم میں پہنچا دے جس کے مظاہر بہت سی آدی سے ثابت ہیں جیسے وہ ایک شخص اور ایک عورت کا قصہ دونوں نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا اور اللہ رب العزت نے ان کی اس کوشش کی قدر کی اور ان کے گناہ مواقف فرما کر ان کو جنت کا داخلہ عطا فرما دی تو ایک ہی نیکی جنت کے داخلے کا سبب بن گئی جسعی مسلم کی حدیث کے مطابق نبی السلام کو یہ فرمانا روعی تو کے تکلب و, و فل جنت ایک شخص کو میں نے جنت میں لوٹ پوٹ ہوتے دیکھے مجھے وہ چلانگے مار رہے اور اس کا جنت کا داخلہ اذن اماتری ایک موزی شے اس نے راستے سے ہٹائی تھی کوئی پتھر ہوگا یا کانٹا ہوگا یا کوئی خاردار جھاڑی ہوگی وہ اس نے ہٹا دی اللہ تعالیٰ نے اس کی اس کوشش کی قدر کی اور اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دیا تو پھر جنت کس قدر قریب ہے تو اس کا تقاضہ کیا ہے علیہ اسلام یہاں کیا فرمانا چاہتے ہیں نویر اسلام یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ کوئی نیکی آپ کے سامنے آئے اسے کر گزرو کہ جنت ایک فٹ کے فاصلے پر ممکن ہے تمہارا اخلاص للہیت اور تعلق بلّہ اتنا گہرا ہو اس عمل میں اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اللہ تعالیٰ ایسا قبول کر لے کہ تمہارا اگلا قدم جنت میں پہنچ جائے جنت میں داخل فرما دے وہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے اور بڑی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا قدردان ہے نہفور شکور اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا ہی قدردان ہے تو کوئی ایک نیکی تمہارے جنت کے داخلے کا سبب بن سکتی جس کی ایک دلیل صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اربعون خصلتن لنی حت ال چالیس خصلتیں ہیں چالیس کام جن میں سب سے بڑا کام جو ہے وہ اپنے کسی بھائی کو بکری کا تحفہ دینا منیحت العین دودھ والی بکری یا آپ کا کوئی بھائی غریب ہے عیال دار ہے تو آپ نے بکری دودھ والی خرید کے انہیں تحفہ دے دی تاکہ بچے صبح و شام اس بکری کا دودھ پئیں تک دودھ آ کہ وہ بکری صبح کے وقت اس کے بچوں کو دودھ کا پیالہ بھر دے اور شام کے وقت بھی دودھ کا پیالہ بھر کے دے دے, دے یہ چالیس خصلیں خصلتیں اور یہ سب سے بڑی خصلت باقی جو انتالیس کام وہ سے چھوٹے چھوٹے اور کیا فرمائے منعب واحد بنہنا رجا ثواب تصدیقہ معودہ جو شخص ان چالیس کاموں میں سے کوئی ایک کام کرنے میں کامیاب ہو جائے شرط یہ ہے کہ اسے ثواب کے حصول کا یقین ہو امید قوی ہو اور نبیر اسلام کے اس وعدے کی سچائی کا یقین ہو. یہ اس کے دل میں بات بیٹھی ہو تو اللہ تعالیٰ کسی ایک خصلت پر اس بندے کو جنت میں داخل فرما دے تو ان تمام نصوص سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جنت انتہائی قریب ہے جنت اقربم شراء کے ناعل ہی جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے تو پھر اس کا تقاضا یہی ہے کہ اگر کوئی نیکی آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کے اندر ایک تڑپ ایک طلب پیدا ہو جائے اس نیکی کو انجام دینے کی جتنا شوق ہوگا جتنی لگن ہوگی وہ نیکی کرنے کی جس قدر آپ کے اندر اضطراب ہوگا کہ وہ نیکی مجھ سے چھوٹ نہ جائے وہ کر لوں اپنا لوں تو اللہ تعالیٰ تو صدق طلب دیکھ کر بندے سے خوش ہو جاتا ہے اور اس کو جنت کا داخلہ دے دیتا ہے تو یہ حدیث ہمیں ترغیب دیتی ہے کہ جو نیکی سامنے آئے اسے ایک اچھا موقع گردانا اور اسے اپنا لو اس کو چھوڑنے کی کوشش نہ کرو اور اسی طرح وہ نارو مسلزال کر جہنم بھی اتنے ہی فاصلے پر ہو سکتا ہے تم کسی معصیت کا ارتکاب کرو اور وہ ایک ہی گناہ ایک ہی معصیت تمہارے جہنم داخلے کا سبب بن جائے اور وہ گناہ کرتے ہی جو اگلا قدم تم اٹھاؤ وہ جہنم میں داخل ہو جائے اور اس کے مظاہر بھی موجود ہیں نبی اسلام کی حدیث ہے کہ داخلہ اور آتم نارفی ہر کہ ایک عورت جہنم میں داخل ہوئی ایک بلی کی وجہ سے رابطہ تھا جس کو اس نے باندھ دیا فلاحی عط عامت تھا نہ کھلایا اپنے پاس سے ولا کا من خشاش عقل اور نہ اس کو چھوڑا کہ وہ زمین پر چل پھر کے اپنی روزی تلاش کر کے کھا لے فرماس جو وہ بھوک سے مر گئی تو اللہ تعالی نے اس کو جہنم میں داخل کر دیا اس نافرمانی کہ بعد جو اگلا قدم اس کا اٹھا وہ جہنم کی طرف اٹھا تو اس حدیث کا کہ جہنم بھی اتنے ہی فاصلے پر ہے تقاضا یہی ہے کہ ہم معصیتوں سے گریز کریں گناہوں سے بچیں کیونکہ گناہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی غیرت کو تلکارنے کے مترادف ممکن ہے اس گناہ کے ارتکاب سے اللہ تعالی جہنم کا فیصلہ فرما دے اور انسان کو اس کا ادراک اور شعور ہی نہ ہو تو ہر نیکی انجام دو اور ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ جنت بھی ایک بالشت کے فاصلے پر اور جہنم بھی ایک بالش کے فاصلے پر تو یہی کا ایک لازمی درس اور نتیجہ ہے کہ جنت اور جہنم کے فیصلے بعض وقت بہت جلدی ہو جاتے ہیں لہذا ہر نیکی کی قدر کیجئے اور نیکی کا راستہ سامنے آئے تو اسے اختیار کرنے کی ایک سچی طلب آپ کے دل میں موجود ہو اللہ تعالیٰ اس طلب کی صداقت کو دیکھتا ہے بندے کے شوق اور ذوق کو دیکھتا ہے اس کی تڑپ کو دیکھتا ہے اس کے ہرس اور نیت کو دیکھتا ہے اور اسی کی قدر کرتا ہے جو پیاسے کتے کا پیاسے کتے کو پانی پلانے کا ذکر ہم نے کیا یا اس بندے کا جس نے راہ چلتے ایک جھاڑی کو ہٹا دیا تھا تو عمل تو بہت چھوٹا ہے جنت کا فیصلہ ہو گیا شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ اس عمل کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور تھی اور وہ ان کی نیت کا اخلاص تھا کوئی وہاں دیکھنے والی نگاہ نہ تھی تو ان کو ایک عمل کا موقع مل گیا جو ان کے اور ان کے رب کے درمیان خالص تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس خلوص کی قدر کی اس فائشہ عورت کو بخش دیا اس کے جنتی ہونے کا فیصلہ فرما دیا اور اپنے امر سے اس کی آگے آنے والی زندگی کو منہج تقوا پر قائم کر دی وہ ہمیشہ کی پرہیزگار بن گئی اللہ تعالیٰ کا خوف کھانے والی بن گئی تو یہ اس کی توفیق ہے بڑا وہ قدردان ہے لیکن اسی طرح وہ عذاب علیم کا مالک بھی ہے تو جیسے بعض اوقات کوئی نیکی چاہے وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو ایک بندے کے لیے بشارت کا سبب بن سکتی ہے تو گناہ بھی اس کے لیے وعید شدید کا باعث بن سکتا ہے تو حدیث کے الفاظ ہم پڑھ لیتے ہیں جس کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی الحن ہیں فرماتے ہیں کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الجنت اقرب الى احدكم من شرا کے کہ جنت تم سے زیادہ قریب ہے تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے اور جہنم بھی اسی طرح ہے تو یہ موقوف اعمال پر تو ہر عمل اختیار کرنے کی کوشش کریں اگر وہ نیکی ہو اور ہر گناہ سے اجتناب کی کوشش کریں تاکہ ایسا نہ ہو کسی گناہ پر اللہ تعالی غضب میں آ کر جہنم کا فیصلہ فرما دے اسی طرح یہ حدیث قیامت کے وقوع کے قریب ہونے کی نشاندہی کرتی ہے تو ہم نے بتایا کہ قیامت سکرا ہر بندے کے سر میں منڈا قیامت کبرا جو ہے وہ نفخ سور کے ساتھ جس کی علامات دس ایک حدیث میں بیان ہوئیں وہ وقت جب بھی آئے اللہ کے علم میں لیکن کلو آتن قریب ہر آنے والی چیز قریب ہے وہ جب بھی آئے لیکن قیامت سغرہ تو ہر بندے پر مسلط ہے جو اس کی موت کی صورت میں نمودار ہوگی اور انسان جو ہی اس کی جان نکلے گی اس کا حساب و کتاب شروع ہو جائے گا نادا مناد من السماء ان قد صدق شو لکھو گے من جنت یہ ایک قسم کے لوگ ہیں جو نیکوکار ہوں گے آسمان سے فوراً ندا آئے گی کہ یہ بندہ صالح تھا نیکوکار تھا اچھے عقیدے والا تھا موحد تھا اسے جنت کا بستر مہیا کر دو جنت کا لباس پہنا دو جنت کے دروازے قبر میں کھول دو فوری حساب اور فوری یہ اجر العلان اللہ تعالی کی طرف سے ہو رہا ہے اور اگر وہ بد کردار ہو خطا کار ہو معاشیتوں کا ارتکاب کرنے والا ہو تو نازا مناظم من نے قد خد قداب حق له من النار ولبسوه میں النار آسمان سے نظا آتی کہ یہ بندہ بڑا خطا کار گناہ گار تھا معیتوں کی دلدل میں ڈوبا ہوا اسے جہنم کا بستر مہیا کر دو اور جہنم کا لباس پہنا دو یہ فوری حساب ہے تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ دونوں گھر بندے کے بہت ہی قریب ہیں جنت بھی اور جہنم بھی قیامت کا وقوع بھی قریب ہے قیامت سغرا کی صورت میں اور قیامت شغرا کے بپا ہوتے ہی حساب و کتاب بھی ہو جائے گا اور جنت یا جہنم کے فیصلے بھی ہو جائیں گے جو کہ عالمِ برزخ کے اللہ تعالی کی طرف سے فیچ ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کے مضمون کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے قال حدثنی محمد بن مسنہ قال حدثنا غنر قال حدثنا شعبت عن عبد الملک بن عمیر عن عن, رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ قال اصدق بیت قاله شاعر علا كل شيء ما اللہ جی یہ حدیث ابو رضی اللہ عنہ کی روایت سے مرضی ہے اور اس میں رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک شاعر کے ایک شعر کا حوالہ دیا ہے پورا شعر نہیں بلکہ ایک مصر کا ویسے پورا شعر بھی کتابوں میں مذکور ہے اور جو شاعر تھا وہ جاہلی شاعر تھا دور جاہلیت کا وہ شاعر تھا جس کا وہ شعر ہے مصرا جو آپ نے پڑھا آپ کا فرمان افد و بیت انقالہ سب سے سچا شعر جو ایک شاعر نے کہا ہے حالانکہ شاعر عام طور پہ مبالغہ میزی کرتے ہیں اور عام طور پہ اپنے اشعار میں جھوٹ کا سہارا بھی لیتے ہیں مگر یہ شعر جو ہم پیش کر رہے ہیں یہ بالکل سچ ہے اور شاعر کو یہاں اللہ تعالیٰ نے سچ کہنے کی توفیق دے دی تو مصرہ کیا ہے اللہ کل ما خل اللہ باطل خبردار ہر شے اللہ تعالیٰ کے سوا باطل ہے صرف اللہ تعالیٰ ہی حق ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا اور اس کے سوا ہر شے باطل ہے شاعر کا نام ہے لبی دبن رویہ یہ جاہلی شرامی سے ہے اور اس کے اس قصیدے کا شمار بھی یعنی اس اسب الملاقات میں ہوتا ہے ان وہ سات قصیدے جن کو جاہلی دور میں خانہ کعبہ میں لٹکایا گیا تھا کہ عرب کو ان قصیدوں پر فخر تھا کہ حج کے موقع پر لوگ دور دور سے آئیں گے اور ہمارے شعراء کا کلام دیکھیں گے اور یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہوں گے کہ ہمارے ہاں بڑی فصاحت اور بلاغت ہے اور بڑے بڑے شعراء پائے کے موجود ہیں یہ انہی قصیدوں میں سے ایک قصیدے کا شعر جس کو رسود اللہ علیہ وسلم اصدق و کالمہ کہا یہ جی اصدق و بیتن کہا کہ سب سے سچا شعر یہی ہے اس کا دوسرا مصر بک لا اللہ مالت اور ہر نعمت ضرور بضر زائل ہونے والی ہے کسی بندے کے پاس کوئی بھی نعمت ہو چھوٹی ہو بڑی ہو وہ ضرور زائل ہوگی اس پر فنا آئے گا اور بقا اور دوام صرف ذات حق تعلیٰ کے لیے ہے اللہ تعلیٰ کے لیے ہے امام بخاری اس حدیث کو اس بات میں کیوں لائے بات تو یہ ہے کہ جنت تم سے تمہارے جوتے کے تصویر سے زیادہ قریب اور جہنم بھی تو اس باب سے کیا تعلق اس کا تعلق واضح ہے اور وہ اس کے معنی پر غور کرنے سے سامنے آئے گا کوئی لفظ تعلق سامنے نہیں آ رہا لیکن معنوی اعتبار سے تعلق موجود ہے جو اصل باب ہے وہ کیا ہے کہ جنت تم سے قریب ہے جہنم بھی تم سے قریب ہے تو جنت کو حاصل کرنے کے لیے نیکیاں کرو اور جہنم سے بچاؤ اختیار کرنے کے لیے گناہوں سے بچو تو یہی راستہ کامیابی کا راستہ ہے یہی راستہ آفیت کا راستہ ہے اگر یہ راستہ اختیار نہیں کرو گے تو پھر اس کا معنی تم دنیا کو ترجیح دے رہے ہو اور تمہاری جنت کو حاصل کرنے یا جہنم سے بچاؤ اختیار کرنے کی کوئی نیت اور سوچ نہیں ہے بلکہ دنیا داری دنیا کا تکلب اور دنیا کا حصول تمہارے پیش نظر ہے تو دنیا کی حقیقت بھی سن لو بخل نعیم اللہ حالت ظائل کہ دنیا کی ہر نعمت زائل ہونے والی دنیا کے بقا ہے ہی نہیں بقا تو ذات حق کے لیے اور جو نیم تھے اس نے اخر بھی پیدا کی جنت ہے اور جنت کی نعمتیں ہیں ان کے لیے دوام ہے ان کے لیے بقا ہے ان کے حصول کی کوشش کرو اور اگر ان کے حصول کی کوشش نہیں ہے بلکہ محض تمہارے پیش نظر دنیا ہے تو دنیا تو لا لامحلہ ظائل ہونے والی ہے یہ دنیا کا انجام آپ جان چکے اور سن چکے تو یہ شعر نبی علیہ السلام نے اس کا حوالہ دیا حالانکہ شعر پڑھنا آپ کے اخلاق میں شامل نہیں تھا لیکن اچھا شعر اس کا اشتشاد آپ نے پیش کیا کہ یہ ایک شاعر نے بہترین بات کہی ہے الا کل شعین ما فل اللہ واطل اللہ کے سوا ہر شعر باطل ہے وق النعیم لام حالت ضائع اور لامح اللہ ہر نعمت زائل ہونے والی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو پچھلی حدیث کا مضمون ہے کہ جنت بھی قریب ہے اور جہنم بھی قریب ہے جنت کے قریب ہونے کا تقاضہ یہ کہ نیکی کرو ہو سکتا ہے وہ نیکی تمہیں جنت میں لے جائے اور جہنم کے قریب ہونے کا تقاضہ یہ کہ گناہوں سے بچو ہو سکتا ہے وہ گناہ تمہیں جہنم میں لے جائے اور اگر اس روش کو نہیں اپناتے بلکہ دنیا کی طلب کی روش اور حرص ہے تو دنیا کا انجام آپ کے سامنے واضح ہے کہ ہر نعمت لامحال زائل ہونے والی ہے تو ایک انسان اگر اس گھر کو چھوڑ کر جو ہمیشہ باقی رہنے والا اور جس کی نعمتیں ہمیشہ قائم رہنے والی ہیں اسے چھوڑ کر اگر ایسے گھر کی طرف بھاگے جو محض عارضی ہے اور جو چند روزہ ہے تو یہ اس کی نہ زہانت ہے نہ اس کی مندی ہے اور نہ اس کے فہم و فراست کی دلیل ہے۔ جی. جب کہ ابن قول رحمه الله تعالی باب لينظر الى من هو اسفل منه ولا ينظر الى من هو فوقه حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک ان ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جی یہ باب نمبر تیس کتاب الرخاق سے یہ باب ہے بابن ہوا من ہوا اسفل یہ لام لام امر جو فعل مظاہرے کو جزم دیتا ہے لم چاہیے کہ انسان دیکھے ایسے شخص کو جو اس سے نیچے اور اس سے چھوٹا ہے جس کے پاس دنیا بھی نیندیں اس سے کم ہیں بلائم در علام ہوا فاوقہ ہو اور ایسے شخص کو نہ دیکھے جو دنیاوی اعتبار سے اس سے اوپر ہے جس کے پاس دنیا کی نعمتیں زیادہ ہیں کاروبار کی وسیع ہے مال ہے اولاد ہے اور خدام ہیں اور بڑے اطبار ہیں اور بڑی وسیع مجلس ہے اور وسیع دسترخوان ہے ایسے لوگوں کی طرف مت دیکھو بلکہ ایسے لوگوں کو دیکھو جو بہ اعتبار دنیوی نعمتوں کے تم سے چھوٹے تم سے ہلکے اور تم سے نیچے ہو امام بخاری کا یہ باب صحیح مسلم کے ایک حدیث پر قائم ہے صحیح مسلم میں ایک حدیث ابو حریرا رضی عنہ کی روایت سے ہے اور اس کے الفاظ عمد و من ہوا اسف الامن کو ولاطن دو من ہوا فاؤقہ کوم کہ تم دیکھو ان لوگوں کو جو تم سے نیچے ہیں اور مت دیکھو ان لوگوں کو جو تم سے اوپر ہیں اس کی وجوہ ہم آگے بیان کریں گے ایسا کیوں ہے فی الحال یہ حدیث ہم دیکھ لیں یہ امام بخاری اس موقع پر لائے ہیں اور اس کے راوی ابو حریرا رضی عنہ ہیں کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا آخر دو کم علا منفلا فلمال ولق فل یمر علا من ہوا اص فلا من ہو جب تم دیکھو کسی ایسے شخص کی طرف جس کو فضیلت دی گئی فقیت دی گئی تم پر مال میں اور خلق میں خلق سے مراد بچے اولاد نوکر چاکر خادم یا مجلس میں آپ کے ساتھ بیٹھنے والے یہ خلق جب آپ نے دیکھا ہو کہ کسی ایسے شخص کو جس کو اللہ تعالی کی طرف سے فوقیت دی گئی برتری دی گئی تم پر مال و اولاد میں اور نوکر چاکر وغیرہ میں تو فل یم در علا من ہو اسف الامن ہو مم منف تو اس کے بعد وہ دیکھے ایسے شخص کی طرف بھی جو اس سے نیچے ہے اور جس پر تمہیں فضیلت دی گئی جس پر تمہیں فوقیت دی گئی اس کو دیکھ لو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر تم ایسے شخص کو دیکھ لو جس کے پاس دنیا کا مال زیادہ ہے فیکٹریاں ہیں بینک بیلنس ہے مال و دولت ہے یقیناً تم اپنے تعلق سے ایک احساس کمتری میں مبتلا ہوگی اور جو تمہیں اللہ نے دیا اسے تم حقیر جانو گے کہ مجھے کچھ بھی نہیں ملا نیند تو فلان کے پاس ہے میرے پاس تو کوئی نعمت نہیں مال و اولاد کی کمی ہے تو پھر کیا ہوگا کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان کی تم تحقیر کرو گے انہیں تم چھوٹا سمجھو گے حقارت سے دیکھو گے اور یہ قتل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شیان شان نہیں ہے تو پھر تم فورن کیا کرو جا کر کسی ایسے شخص کو دیکھو جو تم سے نیچے ہے تم سے چھوٹا ہے دنیا میں اعتبار سے تم سے کم ہے تاکہ اسے دیکھ کر تمہیں اپنی نعمتوں کا ایک احساس پیدا ہو جائے کہ مجھے اللہ نے بہت دیا ہے تم ان کے قدردان بن جاؤ اور ان کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ قیمتی ہدایت کہ یہ چیز تمہارے اندر نا شکری کا ایک جذبہ پیدا کرے گی اگر تم دنیاوی اعتبار سے اپنے سے بڑوں کو دیکھو گے مالداروں کو دیکھو گے تو اللہ نے تمہیں جو دیا ہے اس کی تم تحقیر کر بیٹھو گے ب نظر حقارت اسے دیکھو گے تو اس کا شکر کب ادا کرو گے تو پھر فوراً کسی ایسے شخص کو دیکھو کہ تم سے چھوٹا ہے تم سے کم کمتر ہے تاکہ تمہیں ان نعمتوں کی قدر ہو اور ان کا احساس ہو تو ان لفظوں کے ساتھ امام مام بخاری حدیث لائے ہیں کہ جب کسی بڑے مالدار کو دیکھو تو کسی چھوٹے مالدار کو بھی دیکھ لو جو تم سے کمتر ہو تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی نینتوں کی ناقدری کر بیٹھو نہ شکری کر بیٹھو اور ان کو ب تحقیر دیکھو کہ نہ نا شکری ناقدری قدری کرو گے تو تم سے وہ نینتیں اور چھن جائیں گی اللہ تعالیٰ کا فرمان شکر تم لا عزیز اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا اس کا معنی یہ کہ اگر شکر ادا نہیں کرو گے بلکہ اس کے برعکس ناشکری اور نا قدری کرو گے تو پھر یہ نعمتیں چھن جائیں گے اس ناقدری کے نتیجے میں نبیر اسلام کی ایک حدیث اس میں اس کا سبب بھی بادھے ہوا ہے فرمایا کہ عطل الدخول عادل اغنیہ فعن احرى اللہ تصد العمت اللہ کہ تم مالدار لوگوں پر کم جایا کرو جو سرمایہ دار ہیں مالدار ہیں ان کے گھروں میں کم جایا کرو یا ان کے جو کاروباری مرکز ہیں ان کی کوئی فیکٹری ہے یا ان کا آفس ہے اس میں کم جایا کرو کیونکہ یہ زیادہ لائق ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی تحقیر نہیں کرو گے جب تم ان کو دیکھو گے ان کے مال کو دیکھو گے ان کی گاڑیوں اور نوکروں چاکروں کو دیکھو گے تو سوچو گے اللہ نے مجھے کیا دیا پھر کیا ہوگا کہ تمہیں اللہ نے دیا اس کی تم تحقیر کرو گے حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر حال میں حمد اور شکر کی مستحق ہے ہر نعمت اس کی عظیم شان ہے نبیر اسلام کی حدیث ہے اد اللہ اقاصن فہمیدہ ہو بشاری بشربتاً فامدہ ہو اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جس کو اللہ نے ایک لقمہ دیا اور وہ کھا کر اس کی حمد کرے یا ایک پانی کا گھونک اس کو دیا اور اس کو پی کر اللہ کی حمد کرے اور اس کا شکر ادا کرے ایسے بندے سے اللہ راضی ہوتا ہے اور اگر آپ کسی مالدار کو دیکھیں اور دیکھتے ہی رہیں اور پھر اپنی نعمتوں کو حقیر سمجھنے لگو تو یہ بات اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث نہیں ہوگی اس کے غضب کا باعث ہوگی اور عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لے تبھی تو نبی السلام دعا کیا کرتے تھے اللہ عمین من الحور باد القور اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے نعمت دینے کے بعد چھین لے کسی نعمت سے ت نے مجھے مشرف کیا اور بعد میں چھین لے مجھ سے میں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں تو یہ چیز نعمت کے چھیننے کا سبب بن سکتی اگر اس کا شکر ادا کریں اور وہ زیادہ دے گا تو ناشکری پر وہ چھین بھی لے گا ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی جس میں فرمایا کہ فاو اج دارو اللہ سز دارو نعمت اللہ علیہ اگر دنیاوی اعتبار سے اپنے سے چھوٹے بندے کو دیکھو گے تو یہ زیادہ لائق ہے کہ تم ان نعمتوں کو وہ حقیر نہیں جانو گے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی جیسے ایک شخص کا قصہ آتا ہے کہ اس نے دیکھا کہ میرے پاس تو پاؤں میں پہننے کے جوتے نہیں ہیں اور اس پر اس کو افسوس بھی ہو رہا ہے اور وہ اللہ تعالی کی تقسیم پر ایک شکوا بھی اپنے دل میں سوچ رہا اور طے کر رہا ہے اچانک اسے ایک شخص نظر آیا جس کے دونوں پاؤں کٹے ہوئے تھے تو وہیں سجدے میں گر گیا کہ یا اللہ تو نے مجھے دو پاؤں کی نعمت تو عطا فرمائی ہے نا میرے پاؤں تو سلامت ہے نا تو یہ ہے فائدہ اپنے سے کم کو دیکھو گے تو اپنی نعمتوں کی قدر ہوگی شکر ادا کرو گے اور اللہ کا فائدہ اللہ ان شکر تم کو اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا اور اگر تم بڑوں کو دیکھو مالداروں کو دیکھو اور اپنی نعمتوں کو حقیر سمجھنے لگو تو یہ ناشکری ہے جس پر اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتیں چھین بھی سکتا ہے پامال بھی کر سکتا ہے وہ ہر شہر پر قادر ہے تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا عمدہ نسخہ ہمیں عطا فرما دیا کہ دنیاوی اعتبار سے ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو اوپر والوں کو مت دیکھو اور جہاں تک دین کا معاملہ ہے تو دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو نیچے والوں کو مت دیکھو نیچے والوں کو دیکھو گے تو پھر تمہارے اندر سستی اور کاہلی آ سکتی ہے کہ فلاں بھی تو ہے جو فلاں عمل نہیں کرتا فلاں نیکی نہیں کرتا میں بھی نہیں کروں گا تم ان جیسے بننے کی کوشش کرو گے جو کہ دین کا زوال ہے اور اگر دینی اعتبار سے اپنے سے بڑوں کو دیکھو گے اوپر والوں کو دیکھو گے تو تمہارے اندر ان کی اقتدا کا شوق آئے گا کہ میں بھی ویسا بن جاؤں دینی اعتبار سے اگر مسابقت کا جذبہ ہو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی سوچ اور نیت ہو کہ بڑی قابل قدر ہے یہ انسان کی سچی طلب اور سچے حرص کی دلیل ہے تو دنیا اور دین دو حیثیتیں ہیں ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زیادہ اپنی امت کو دیا ہے کہ جہاں تک تعلق دین کا ہے تو دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو اور ان جیسا بننے کی کوشش کرو نیچے والوں کو مت دیکھو ورنہ وہ چیز تمہیں سست کر دے گی اور اگر نیچے والوں کو دیکھو تو ان کو فوراً سمجھاؤ اللہ کا دین پیش کرو اور انہیں عمل کی دعوت دو تاکہ یہ دعوت دینے کے بعد تمہارے اندر سستی نہ آئے کہ کل ایسا نہ ہو کہ تم کہو میں خود تو فلاں کو دعوت دے رہا ہوں اور خود عمل نہیں کر رہا نہیں اس دعوت کے نتیجے میں تمہارے اندر مزید عمل کا شوق پیدا ہوگا یہ ضابطہ دین کے بارے میں ہے اور دنیا کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو اوپر والوں کو من دیکھو نیچے والوں کو دیکھو گے تو جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں ان کی قدر آپ کے دل میں آئے گی ان کا شکر آپ ادا کریں گے اور اللہ رب العزت اپنے شکر گزار بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے اسی لیے جو بندے صبر اور شکر کے مقامات کو سمجھیں اگر نقصان ہو تو صبر کریں اور دنیا کی نعمت ملے یا دین کی نعمت ملے تو اللہ کا شکر ادا کریں تو شکر بھی بندے کے ہاتھ میں بہتر ہے اور صبر بھی بندے کے ہاتھ میں بہتر ہے اور پھر اگر اوپر والوں کو دیکھو گے دنیاوی اعتبار سے ان کی نعمتوں کو دیکھو گے ان کے مال کو دیکھو گے یا ان کے شباب کو دیکھو گے یا کثرت اولاد اور نوکروں چاکروں کو دیکھو گے تو ایک مرض شیطان کے وار سے اور پیدا ہو سکتا ہے اور وہ مرض حسد کا کہ شیطان آپ کے اندر حسد کا مرض پیدا کر دے کیونکہ انتہائی تباہ کن مرض ہے ایک جان لیوا مرض ہے بندے کی عاقبت کو تباہ و برباد کرنے والا مرض ہے اگر حسد کا مرض انسان کے دل کے اندر آ حسد کیا ہے حسد کے دو مینے ایک کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلنا اور کڑنا غصہ محسوس کرنا اور دوسرا اس نعمت کے زوال کا سوچنا کہ اللہ اس سے چھین لے کسی کے پاس حسن کی نعمت ہے شباب کی نعمت ہے اللہ نے اولاد دی مال دیا اور آپ جل بھن کر یہ سوچ اپنے اندر پیدا کریں کہ اللہ اس سے چھین لے اس کی موت واقع ہو جائے یہ تمنا انتہائی خطرناک اور خوفناک اور یہ دونوں معنی حسد کے اب بتائیے جلنے اور کڑنے کا مقصد کیا ہے وہ نعمت اس کو کس نے دیئے اللہ تعالیٰ نے دیے تو جلنا اور کڑنا اور غضبناک ہونا کس پر ہے اس بندے پر یا اللہ پر عطا کرنے والا اللہ رب العزت ہے یہ جلن اور حسد اور یہ کڑنے کا جذبہ اس انسان پر نہیں اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر ہے یہ تقدیر کے بارے میں ایک طرح کا غلط نظریہ آپ کے دل میں ہے یہ اس کی تقدیر کے فیصلے فلاں بندے کو مال ملے گا اولاد ملے گی صحت ملے گی جوانی ملے گی ان اللہ قطب مقادیر الخلائق قبل یخل وسماواتی بال اردب خمسین الفاصن اللہ تعالیٰ نے تو یہ فیصلے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے بھی پچاس ہزار سال پہلے فرما دیے تھے آج آپ اس پر جل رہے ہیں اللہ کے فیصلے پر آپ کے دل میں نکیر ہے حسد اور پڑن ہے تو یہ جلنا اس انسان پر نہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر کیونکہ تقسیم اسی کی ہے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان اللہ قسم اخلاق کا کم ٹما قسم اللہ تعالی نے جس طرح تمہاری روزی تقسیم کی ہے اس طرح تمہارا اخلاق عمل اور دین بھی تقسیم کیا ہے کسی کے پاس اگر روزی ہے تو اللہ کی تقسیم سے ہے اور کسی کے پاس اگر دین اور عمل اور علم کی قوت ہے تو اللہ کی تقسیم سے ہے تو وہ تو اللہ کی عطا ہے آپ اس پر کیوں جل رہے یہ اللہ کے فیصلے کی نقیر ہے کیا یہی بات حکیم حضان رضی عنہ نے سیدنا سفیان سے کہی تھی ابو سفیان سے دونوں امیر عمر کی خلافت نے ان سے ملنے گئے امیر عمر ابن خطاب رضی لائن ہو کسی سرکاری کام میں مصروف تھے اپنے دربان سے کہا کہ ان کو بٹھائیے جب فارغ ہوں گے تو بلا لیں گے دونوں بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر بعد بلال حبشی تشریف لے آئے ان کی خبر دی گئی ان کی آمد کی تلا دی گئی تو امیر عمر اپنا کام چھوڑ کے باہر آ گئے دلال کا استقبال کیا ان کو تکریم دی اور ان کو اندر لے گئے ابو سفیان نے حکیم بن ہضام سے کہا کہ امیر و نے عدل نہیں کیا ہم یہاں پہلے سے موجود تھے اور ہم پر ایک غلام کو ترجیح دے دی حکیم بن ہضام نے جواب دیا کہ تم کیوں اس بات پر کوڑ رہے ہو کیوں تمہیں جرن پیدا ہو رہی ہے تم صرف ایک حقیقت پر غور کرو بلال حبشی نے اسلام کب قبول کیا اور ہم نے کب کیا ہم نے اسلام قبول کیا فتح مکہ کے موقع پر جب چوتھراہٹیں چن گئیں اور منچے نیچی ہو گئیں اور بلال حبشی نے کب قبول کیا جب قبول کرنے ایک تانہ تھا جب ان کو مارا گیا پتھروں پر گھسیٹا گیا تو تم سبقت اسلام پر غور کرو اسلام میں سابق کون ہے پہل کس نے کی تقدم کس نے اختیار کیا تم کیوں بلال حبشی پر اس طرح جلتے اور گڑتے ہو اور کل جب قیامت قائم ہوگی اور اللہ رب اور عزت بلال حبشی کو تکرین دے گا عزت دے گا ان کے سبقت اسلام کی بنا پر ان کو قیامت کے دن جنت کے داخلے کی سبقت عطا فرمائے گا تو اللہ کے فیصلے پر بھی اعتراض کرو گے تو یہ ایک انسان کی سوچ ہونی چاہیے چنانچہ نبی علیہ السلام نے جو ضابطہ عطا فرما دیا بڑا ہی قابل قدر اور قابل لحاظ ہے اگر آپ دنیاوی اعتبار سے اپنے سے بڑوں کو دیکھو گے مالداروں کو دیکھو گے تو ہو سکتا ہے تمہارے اندر حسد کا مرض پیدا ہو جائے حسد کا مرض تقدیر پر ایمان کے منافی ہے حسد کا مرض اللہ تعالی کے فیصلوں پر جلنا اور کڑنا ہے تو اس میں تو بہت سے مفاسد ہیں انتہائی نقصان دہ یا مرود ہے ہاں اگر آپ کسی دنیا دار کو دیکھیں اس کی صحافتوں کو دیکھیں تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یا اللہ مجھے اتنا ہی مال دے دے اس سے زیادہ دے دے جیسے تو نے اس کو دیا تاکہ اس کی طرح میں بھی تیری راہ میں خرچ کروں یہ حسد نہیں ہے کیونکہ حسد میں آپ اپنے بھائی کی نعمتوں کے زائل ہونے کے خواہاں ہوتے ہیں اور یہاں تمنا اس کو ربتا رشک کرنا کہتے ہیں یہ حسد نہیں ہے یا اللہ مجھے بھی تو اتنا مال دے دے جیسے فلاں کو دیا جیسے فلاں دن رات تیری راہ میں سخافتیں کرتا ہے میں بھی سخافتیں کروں تو یہ اس کی سوچ دنیا داری کی خاطر نہیں ہوگی بلکہ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے ہوگی تو نے فلاں شخص کو قرآن اور حدیث کو علم دیا دن رات وہ کتاب و سنت سے فیصلے بھی کرتا ہے لوگوں کو وعظ بھی کرتا ہے عمل بھی کرتا ہے مجھے بھی اسی طرح علم سے مالا مال فرما دے تاکہ میں بھی دین کے فیصلے کر سکوں لوگوں تک دین پہنچا سکوں اور خود عمل کر کے اپنی آخرت کو سنوار سکوں تو اس کو عربی لغت میں غبتا کہتے ہیں جس کو ہماری زبان میں رشک کرنا کہتے ہیں اور حسد کا معنی یہ دو معنی کسی کی نعمت پر جلنا اور کوڑنا اور اس نعمت کے زائل ہونے کا سوچنا یا بدوائیں کرنا یا وہ نیت اپنے دل میں بٹھا لینا جس کے بہت سے مفاسد ہیں تو ان مفاصے سے بچنے کے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس راستے کا سرد سرد بھی کر دیا اپنے سے اوپر جو دنیا دار ان کو دیکھو ہی نہ تاکہ نہ اپنی نعمتوں کی تم تحقیر کر سکو نہ قدری کر سکو نہ ان کی نعمتوں پر تم جلن اور کڑن کا منج اختیار کر سکو اور نہ تمہارے اندر حسد کا مادہ اور جذبہ پیدا ہو سکے اور یوں تمہارا دل پوری طرح آفیت میں رہے کیونکہ حسد کا مرض دل کا مرض ہے اور یہ انتہائی نقصان دہ ہے تاکہ تمہارے اندر جو ہے یہ جو منفی اوارے سے اوارے بِ یہ داخل نہ ہونے پائیں اور تمہارا دل بالکل صاف ستھرا اور سلیم ہو قیامت کے دن وہی لوگ کامیاب ہوں گے علامۃ اللہ بے بقلب سلیم جو اللہ تعالیٰ کے پاس قلب سلیم لے کر آیا اور قلب سلیم وہ دل ہے جو بالکل صحیح سالم ہو کفر سے بچا ہو شرف سے بچا ہو بدر سے بچا ہو حسد سے بچا ہو کبر سے بچا ہو ہر قسم کے کینے سے بچا ہو اور اس کے دل میں ایسے منفی عوارض نہ ہو جلن نہ ہو کڑن نہ ہو بل اس, اس کا دل صاف ستھرا ہو ایک آئینے کی طرح بالکل شفاف ہو اور پیارے پہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی دل والے انسان کے لیے جنت کے داخلے کی بشارت فرمائی انتس و حاحت بھلائی صفی قلب کا غشن اس کو قوارے میں نجات میں شمار کیا آپ نے ایک بندے کی نجات انتہائی قریب کیسے ہوتی ہے ایک میں وہ جنت میں کیسے داخل ہو سکتا ہے کہ صبح ہو تو انسان اپنے دل کو ٹٹو لے اس دل میں کوئی کھوٹ نہ ہو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے بارے میں نہ کوئی حسد ہو نہ کوئی کبر ہو نہ کوئی منفی سوچ ہو نہ کوئی نقصان یا فراڈ کی نیت ہو اور نہ کوئی نقصان دینے کی سوچ ہو بالکل اس کا دل سینہ صاف ہو شفاف ہو آئینے کی طرح جیسے جناب عبداللہ کا واقعہ عبداللہ بن عمر کا واقعہ ایک عزیز میں آتا ہے نبی لسلم تشریف فرما تھے اور ایک شخص کے آنے سے قبل آپ نے فرمایا کہ تم پر عن قریب ایک شخص آنے والا ہے وہ جنتی ہے اب صحابہ صرافہ اشتیاق ہو کر اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ آنے والا کون خوش نصیب ہے تھوڑی دیر ایک شخص آ گیا اور سب صحابہ نے اس کو دیکھا کہ عبداللہ عمر اس کے گھر چلے گئے جب مجلس برخاست ہوئی اور وہ اپنے گھر گیا تو اس کا تعاقب کرتے کرتے اس کے گھر چلے گئے اور کہا کہ اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں آپ کے ساتھ قیام کر لوں کہا کہ بالکل بشر صدر بالکل آئیے میرے بھائی ہیں آپ ایک دن رہے دو دن رہے تین دن رہے اور پھر اجازت طلب کی واپسی کی باتوں جاننے لگے تو اس نے کہا کہ میرے بھائی آپ میرے گھر کیوں آئے آپ کی آمد کا مقصد کیا تھا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں فلاں روز جب تم نبی اسلام کے مجلس میں آئے تھے تو تمہاری آمد سے قبر رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صوف خلو علی پرج المناہر جنت کہ ان قریب تم نے ایک شخص داخل ہوگا وارد ہوگا وہ جنت ہے اور تم وارد ہوئے تھے تو میں سوچنے لگا کہ میں دیکھوں تمہارا کیا عمل ہے تمہارے شب و روز کیسے گزرتے ہیں دن کیسے گزرتا رات کیسی گزرتی تاکہ میں بھی ویسا بن جاؤں تو شخص نے پوچھا پھر تم نے کیا دیکھا کیا نوٹ کیا تاکہ جو دیکھا میں مایوس ہوا کہ تم بھی وہی کام کرتے جو ہم کرتے ہیں رات کا قیام ہے یا روزہ ہے نسلی نمازوں کی حاضری ہے نماز باجماعت ہے صدقہ ہے یہ سارے کام ہم بھی کرتے ہیں اور جو ایک گھر داری ہے وہ ہم بھی کرتے ہیں کوئی فرق مجھے نظر نہیں آیا تو اس شخص نے کہا ایک فرق ہے جو تمہیں نظر نہیں آیا اور وہ یہ ہے کہ میرے دل میں اپنے کسی بھائی کے تعلق سے کوئی کینا کوئی منفی سوچ کوئی حسد بحت جلن کوڑن بالکل نہیں بڑا رقیب ال صدر اور وسیع صدر ہوں اور کسی کو نعمتوں کے ڈھیر مل جائیں چاندی اور سونے کی وادیاں مل جائیں مجھے نہ کوئی پرواہ ہے نہ کوئی جلن ہے اور نہ کسی قسم کا حسد ہے بالکل ایک شفاف آئینے کی طرح میرا دل ہے اور شاید یہی چیز ایک فرق کا ذریعہ اور باعث ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قلب سلیم عطا فرمایا ہے بالکل صحیح سالم ان تمام منفی عوارث پاک اور بالکل ایک قلب سلیم اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے یہ ایک فرق ہو سکتا ہے اور یقیناً یہ فرق بڑا قابل قدر اور عدیم شان ہے جو اللہ کے بندوں کے بارے میں اس طرح کی روش رکھے اس طرح کے معاملات رکھے کہ ان کے تعلق سے بالکل اس کا سینہ صاف ہو جائے وہ اللہ کے مقربین میں سے ہے اور اگر وہ حسد اور جلن اور کڑن کے مادے رکھتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ بھی ہے اور اللہ کے فیصلوں کے ساتھ بھی ہے یہ جلن اللہ کے فیصلوں پر ہے حسد کا مادہ اللہ کے فیصلوں پر ہے اور یہ حسد کا جذبہ بندے کے لیے تباہ کن اور اس کی عاصمت کو برباد کرنے والا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل سالے کی توفیق عضا فرما دے اور الہ جو ایک مرض اس وقت منتشر ہے ایک وبائی شکل اختیار کر چکا اور پوری دنیا پر اپنے پنجے گاڑ چکا ہم سب کو عالم اسلام کو خاص طور اور اس دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کو اس مرض اور وبا سے عافیت ادا فرما دے بالخصوص ہمارے وہ بھائی جو اس وقت کشمیر میں ایک مسلسل کرفیو کی زد میں ہیں لاک ڈاؤن کی زد میں ہیں اور ایک بڑا ایک بڑی طویل اور لمبی جیل بدترین جیل میں وہ محبوس اور بند کر دیے گئے یا ان کے لیے عافیت کا فیصلہ فرما دے آزادی اور رہائی کا فیصلہ فرما دے میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ جو ایک وبائی مرض پیدا ہوا جس نے دنیا پر ڈیرے ڈال لیے اسی بنا پر ہو ان پر ظلم کی اور ستم کی انتہا ہو گئی اور پورا عالم ایک بے حسی کا شکار اور ایک خاموشی کا جمور اختیار کیے ہوئے ہے ان کے حق میں کوئی بولنے والا نہیں کوئی آواز نکالنے والا نہیں کوئی مددگار ان کا نہیں ہے ہو سکتا یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کے غضب کا باعث بن گئی ہو اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچانا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے اور اللہ رب العزت ظلم کو زیادہ مہلت نہیں دیتا ظالم کو پکڑتا ہے نبی السلام کی حدیث ہے کہ جب ایک مظلوم کی آہ نکلتی ہے تو اس کے اور اللہ کے عرش کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا کوئی پردہ نہیں ہوتا اور اللہ اپنی مظلوم بندے سے کہتا ہے کہ میرے بندے لََ وَلَوْ بعد داخین میں تیری مدد ضرور کروں گا چاہے کچھ عرصے کے بعد ہی کر لوں تو اس پر سوچا جائے ممکن ہے اگر ان کو آزادی مل جائے ہمارے کشمیری بھائیوں کو اک رہائی مل جائے اس ظلم کی چکی سے تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو اٹھا لے اس وبا کو اٹھا لے واللہ اللہ تعالیٰ ولی کی توفیق و صلی اللہ علیہ نبینا محمد و علیہ وصحبہی وال تعالیٰ اجماعی